معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے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 بہادری آخر کافروں کے مشہور پہلوان امر بن ابد کے ہاتھوں شہادت پائی اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی سید دن ساتھ کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی ان کی شہادت سے آپ کو بہت رنج ہوا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 دوسرے دن عہد کا مارکہ ہوا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا بازار گرم ہوا سیدنا دن سعد بن ابی وکاس اور سیدنا جہش نکلتے ہیں اور کافروں کی اُلٹ کر رکھ دیتے ہیں ایسے میں اچانک سعد بن ابھی وکاس کی طرف ایک بہت بڑا جنگجو تلہ بن ابھی طلحہ بڑھا سیدنا دنا سعد نے تاک کر ایک تیر اسے مارا تیر گلے میں لگا اس کی زبان باہر نکل گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا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 بےتے رضوان کے بعد آپ نے خیبر کی لڑائی میں حصہ لیا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ موجود تھے ہنین, تبوک اور کی میں بھی آپ شریک رہے ہجرت کے دسویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو سعد بن ابھی وکاس بھی ساتھ تھے لیکن سعد مکے میں پہنچ کر بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے سیدنا دن سعد کو اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی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 سیدنا سعد بن ابھی وقاص آگے بڑھے شہر بابول اور کوسا فتح کیے پھر ایران کے پائے تخت مدائن کی طرف بڑھے اور پھر مدائن بھی اپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان عظیم الشان کامیابیوں کی اطلاعات ملی تو بے حد خوش ہوئے مجاہدین کی بہت تعریف کی۔ ادھر شاہ ایران مدائن سے بھاگ کر حلوان چلا گیا۔ اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر شہر جلولا میں جمع کیا گیا۔ اس کے گرد خندق کھو دی گئی اور بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس لشکر کو بھی شکست ہوئی جلولہ کے بعد غلوان بھی فتح ہو گیا شاہ ایران بھاگ نکلا اس طرح سارا عراق عرب فتح ہو گیا ان لڑائیوں میں کرونوں کا مال غنیمت ہاتھ لگا جب اس مال غنیمت کا پانچویں حصہ مدینے بھیجا گیا تو امیر المومنین اس کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا مجھے ڈر ہے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 یہ حجرے مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے نماز کے بعد میت جنت البقی میں پہنچائی گئی اور اسلام کے عظیم سپاہ سالار کو دفن کر دیا گیا آپ کا قط چھوٹا تھا سر بڑا ناک چپٹی اور جسم مضبوط تھا ہاتھوں کی انگلیاں موٹی اور مضبوط تھیں آپ نے کئی نکاح کیے اٹھارہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں پیدا ہوئیں بچپن میں تیر اور کمان بنانے کا فن سیکھا ہجرت سے پہلے ان کی روزی کا یہی ذریعہ تھا